چھ حالتیں ابن قیم فرماتے ہیں کہ عارفین کی صحبت تمہیں چھ حالتوں سے دوسری چھ حالتوں کی طرف پھیر دے گی نمبر ایک شک سے یقین کی طرف نمبر دو ریا سے اخلاص کی طرف نمبر تین غفلت سے ذکر کی طرف نمبر چار دنیا کی رغبت سے آخرت کی رغبت کی طرف نمبر پانچ تکبر سے توازوں کی طرف نمبر چھ بری نیت سے نصیحت خیر خواہی کی طرف